اب دیکھیے اللہ عالم شاء خزنہ میسا کا کم و رفانہ فو کا اور جب کیا کیا تمہارے ابا, ابا اجداد نے ہم نے ان سے بڑا پختہ عہد لے لیا تھا پکا عہد لے لیا تھا کیا عہد لے لیا تھا کہ تورات میں جو کچھ چیزیں ہیں تم اس کو مانو گے اس کو قبول کرو گے یہ ہے توصیق واسک عہد میساک بہت سے وعدے اللہ نے لیے لیکن یہاں پر مراد جو چیز تورات میں تھی اس پر تم عمل کرو گے فوقکم التور اور ہم نے تم پر پہاڑ کو لا کھڑا کیا درمیان کی بات پھر رہ گئی کہ ہم نے تمہارے آبا اجداد سے پکا وعدہ لے لیا تھا کہ تورات پر عمل کرو گے لیکن انہوں نے تورات کو نہیں مانا تو جب نہیں مانا تو پھر کیا ہوا اور رفانا فوکا کم اور ہم نے کیا, کیا پہاڑ کو تمہارے اوپر لا کر کھڑا کر دیا تور کہتے ہیں عربی میں لغت میں پہاڑ کو کوئی بھی پہاڑ لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جو جزیرہ نمای سینا کی جو پہاڑ ہیں نا ان میں سے کوئی ایک چوٹی جزیرہ نمای سینا میں کئی ایک پہاڑ ہیں اور ان میں سے کوئی ایک چوٹی اس کی تشریح اور تفصیل دیکھنی ہو تو جو بائبل کے مقامات جو تاریخی چیزیں اس پہ لکھ رہے ہیں کہ کون سی تھی یہ وہاں مل جائے گی لیکن جزیرہ سینا میں کوئی ایک پہاڑ کی چوٹی اللہ نے ان کے سروں کے اوپر لا کے معلت کر دی کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے اور اشاد فرمایا خضو پکڑو عمل کرو ما آتی جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے بے قوتن پوری مضبوطی کے ساتھ یہ تور کے بعد جو لفظ آیا،, آیا یہاں پہ خضو ان دونوں کے درمیان ایک بات اور آ گئی کہ برفانہ فوکور اور ہم نے تم پر پہاڑ کو لا کر کھڑا کیا قلنا ہم نے کہا کہ خزو ما تینہ کم بے قوتن پوری طاقت سے مضبوطی سے اور دل سے عمل پیرا ہو اس چیز پر جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس پہ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبرن دین پر عمل کرانا یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جبر کیا نا پہاڑ لا کر اوپر کھڑا کر دیا کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے تو کیا کسی انسان کو دین پر عمل کرنے کے لئے جبر کرنا جائز ہے ہاں؟ کیا کسی انسان کو دین پر عمل کرنے کے لئے جبر کرنا جائز ہے یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے اور مفسرین نے کہا اس کے دو درجے ایک درجہ تو ہے قبول کرنے کا اور یہاں وہ ہے ہی نہیں تذکرہ کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ خزنا میسا کا کم ہم نے پکا عہد و پیمان لے لیا تھا تو اس کا مطلب ہے وہ اس وقت اپنے طور پہ مسلمان ہو گئے تھے مسلمان ایک حمید ہو رہی ہیں جس پہ عیسا علیہ السلام کے اور باقی انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے اپنے اپنے دور کے مسلمان ہی تھے نا تو انہوں نے اس وقت دین کو قبول کر لیا تھا اس لیے وہ تو بالکل بات ختم ہو گئی کہ دین کی قبولیت پر جبر وہ نہیں کوئی بھی کسی پہ نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اسلامی حکومت ہو اور اس کی ہو یہودی اور عیسائی جبر نہیں کیا جا سکتا کہ تم اسلام کو قبول کرو یہ نہیں ہو سکتا اور اسی لیے آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ وہاں اللہ تعالی اللہ فرمایا لا فرما فی الدین اور دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں یعنی اس کی قبولیت پہ قبول کرانے میں نہیں کوئی قبول کرتا اس کی اپنی مرضی آپ صرف ترغیب دے سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس دین کو مان لو باقی کچھ نہیں حسف عمر رضی اللہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا اسبق غالباً اس کا نام تھا اور اس سے اس عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں اور اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں حکومت کے کاموں میں بھی جو مسلمانوں کی بعض خفیہ کام ہیں ان میں بھی تم سے مدد لیا کروں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں تیسرے پارے کے بالکل آغاز میں اس روایت کو لکھا ہے تو اس نے انکار کر دیا اس سے کہا میں مومنین نہیں ہوں گا عمر رضی اللہ نے کوئی برا نہیں منایا اور بلکہ یہی آیت پڑی ان کا لا اقرا فی الدین دین کو قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں البتہ جب دین کو قبول کر لے تو پھر اس پر عمل نہ کرے اس معاملے میں حکومت جبر کر سکتی کہ تم نے جس دین کو قبول کیا ہے اب اس کے مطابق زندگی گزارو وگرنہ یہ دین کھیل تماشا بن جائے گا اور یہی دنیا کے قوانین میں بھی ہے کہ کہیں کی نیشنلٹی کوئی آدمی نہ لے اور اس ملک میں جا کر جو قوانین جو ان کے طریقے ہیں اس کے مطابق کچھ تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا نیشنلٹی تو اس کی ہے نہیں اس انسان کی تو جنرلی جو قوانین ہے بس اس پر نافذ ہوں گے باقی خاص کچھ قوانین ہیں وہ نہیں ہوں گے مثلاً ہم اسے آرمی میں نہیں لے جا سکتے کہیں بھی ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ ہماری خاطر لڑے کہیں لیکن جب وہ سٹیزن شپ اس کی اختیار کر لیتا ہے تو پھر تو حکومت کہتی ہے کہ تم نے سوچ سمجھ کے کام کیا ہوتا نا یا وہ پیدا وہیں ہوتا ہے اور اس کا پاسپورٹ یہ چیزیں بن جاتی ہیں تو پھر وہ ان کا اپنا سٹیزن ہے جب سٹیزن ہے تو اس پہ ساری وہ چیزیں لاگو ہو جائیں گی جو کہ ہوا کرتی ہیں اسی طرح اسلام کو قبول کوئی کر لے اور پھر کہے کہ میں اب اس کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا تو اس پہ جبر کرنا جائز ہے درست اور اسی کی انتہا یہ ہے کہ حکومت اپنے معاشرے میں اسلام کو نافذ کرے گی لوگوں کو مجبور کرے گی کہ وہ اللہ کے دین پہ عمل کریں ان کی اسلاح کے لئے جس طرح دنیا میں ان کی فلاح و بہبود کے لئے حکومت قانون بناتی ہیں اسی طرح ان کی آخرت درست کرنے کے لئے بھی حکومت جبر کرے گی اور اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی نجی زندگی میں اپنے گھر میں مناسب حد تک یہ بات کر سکتا ہے جس سے گھر کا ماحول یہ چیزیں خراب نہ ہوں جیسے بچوں کو تعلیم دینا تربیت دینا کہ ضرور تم نماز پڑھو یہ گرچے بہت چھوٹے درجے کی چیز ہے لیکن یہ کہ ساری چیزیں اسی زمین میں آتی ہیں کہ وہ دین کو نافذ کرنا ہے وہی چیز یہاں ہے پہلے یہ مسلمان ہو گئے تھے اللہ نے فرمایا خزومات اور ہم نے پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا اور ہم نے کہا اس پہ عمل کرتے ہو یا نہیں کرو اس پہ عمل مضبوطی سے وزقرو اور یاد کرو ما فیح جو کچھ کے تورات میں ہے لال رقم شاید کہ تم متقی بن جاؤ یعنی حقیقت میں تم متقی بن جاؤ گے پرہیزگار بن جاؤ گے اگر تم تورات پر عمل کرو وزقرو سے بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یاد کرو تو یاد کرنا تورات کا یعنی وہ کہتے ہیں تورات کا حفظ بھی اس میں شامل ہے کہ انہیں اپنے اپنے اس دور میں حکم ہوا ہوگا کہ تم تورات کو بھی زبانی یاد کرو یا اس کے ذریعے اللہ کو یاد کرو بعض ذرات نے اس سے مراد دی ہے نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے انی آیات میں ایک جگہ یہ لکھا ہے